ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها لا تتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبك منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا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 وكل مهدسة بداه وكل بداة وضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ودل الناس وبينات من الهدى والفرقان محترم سامئين بدرقان الدين نجمان ساكيو یہ صورت ال کی حکایت سے لگا کی گئی ہے جو آج خود دیکھا موضوع ہے قرآن اللہ رب العالمین نے قرآن کو ماہ رمضان میں نازل کیا اسی لیے قرآن اسی لیے رمضان روزہ اور قرآن دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ جوڑ دیا ہے دونوں بہترین عبادات میں سے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ارکان خمسا میں سے ایک رک نے ماہ رمضان کے روزی کی فرضیت کے لیے جو مہینہ منتخب کیا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے یہ رمضان کی بڑی عظمت اور بڑی فضیلت ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالی نے اپنی محبوب عبادت اسلام کا ایک رخ نے سیاح رمضان کو فرض کرا دیا ہے اللہ کے اللہ علیہ وسلم نے اشاق نمایا مسد احمد بن حنبل کی روایت اور دیگر کتوب کی ادق عبد اللہ ابن امرآلہ ولپر پسکتے نہیں تھی ارد کمار انعل فسک او کما تالا رہی سلا تو سنگ آپ نے ساتھ سنایا کہ آمدین حصری کے میدان میں جب بندہ اللہ رب انجین کے سامنے کھڑا ہوگا ہر حساب کتاب کے طے کے جب رب العالمین کے سامنے پیش ہوگا تو ایسا وقت ہوگا جس کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا تنہا رب کے سامنے کڑا ہوگا پڑے سبئی نہ ہوئی ہو ترجمان اللہ رب العالمین اس قدر بندے سے ڈائریکٹ سوال کریں گے کہ دونوں دو کے درمیان کوئی مترجم اور ترجمان بھی اللہ نہیں رکھے گا انسان اس طرح کی پریشانی میں ہوگا اچانک اس کے سامنے دائیں دانی روزہ کھڑا ہوگا اور یا رب اے اللہ جس بندے کا تو حساب لے رہا ہے میں اس کا روزہ ہوں جو زندگی بھر اس نے مجھے رکھا تھا آپ کی رضا کے لیے اور امنی مرات ہو انتام شہبات بنار اور روزے کی حالت میں دن بھر ہم نے اس کو کھانے سے پینے سے خواہشات سے اس کو ہم نے روک رکھا تھا نہیں تھی اللہ میری شفا اس کے حق میں کو مل کر لے اتنے میں اس طرح سارے ساتھ بناتے ہیں دوسری گالی سے قرآن بول پڑے گا اور انی قرآن امنی مراحت اری مو دلائی اے اللہ میں آپ کا قرآن ہوں یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا میں نے رات بھر اس کو آرام سے اور نیت سے محروم کر رکھا تھا اس لیے سب سے میری صفات اس کے حق میں قبول کر لے ایک جانب سے روزے نے شفات کیا اور روزے کے ساتھ دوسری جانب قرآن قرارت قرآن نے صفات کیا نبی احتراب کا نشا سناتے ہی یہ دونوں عظیم ترین عبادت رمضان کا روزہ رمضان کا روزہ اور یہ قیادت قرآن اور اسی میں قیام بھی آ جاتا ہے نماز تراویز وغیرہ یہ دونوں جب شفات کریں گے سر شخص اللہ دونوں کو صفات قبول کر کے بندے کو دے رہے بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا یہ بہت بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کی جن کو اللہ رب العظم نے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ قیام قلاوت قرآن اور نواز تراضی کا بھی موقع ادا کرتا ہے میرے بھائیوں یہ قرآن پاک دلوں کو نرمر کر دینے والی اور دلوں کو درما دینے والی ریسویں پیدا کر دینے والی کتاب ہے اپرآم نے اے لوگوں اللہ نے بہترین کتاب یہ قرآن پاک نازل کی نا دل کی اس سے بہتر کتاب کوئنات میں کوئی دوتی نہیں ہے اور اس کی خوبی کے ہے و جو لوگ لگین سعود عرب پہ لوگوں کے دل کو نرما دیتی ہے روزے سے ہو جاتے ہیں ایمان والے جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ان دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف فائدہ ہوتا ہے صبح سمیر و روب ہوں وہ پھر اس کے بعد ان کے دل میں ہوئے روز پہ کھڑے ہو گئے الرحمۃ اللہ عمین کے ساتھ فرما بازاری کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے ایسی زبردست قرآن عروف تاثیر کتاب اللہ کے اندر یہ کمال ہے رحدیسوں کے اندر آتا ہے یہ مان آکم رحمت اللہ عین نے اپنی مستدت میں عطل کیا کہ ایک مسئلہ جب کار مکہ چاروں طرف سے تنگ آ گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا قرآن پیش کر رہے ہیں جیسے ہمارے اکثر اللہ تعالیٰ وہ ناول کرتا ہے لیکن اس کتاب کی تاثیر یہ میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے اور اولاد اولا باپ کو چھوڑ دیتی ہے ایک دوسرے سے اتنا کنارے ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی طاقت ختم ہو جائے لیکن ایک مسئلہ کا کلام سن لیتا ہے دو دوبارہ یہ دنیا میں کسی کا کسی کے لیے اللہ کی کتاب اور محمد کو نہیں سو سکتا شاید ان کے اوپر کوئی بہت بڑا جادو کر دیا ہے کسی نے ولیدین مغیرہ یہ بڑا شیطان انسان تھا یہ اربوں کا سردار اور بہترین قسم کا راستی تھا دنیا کے سارے لوگ اگر کسی پر جادو ہے کسی پر شہر ہے کسی پر جن سوار ہے تو باقاعدہ اس کو علاج کے لیے بلایا جاتا تھا اس نے کہا اگر ان پر کسی نے جاگو کیا ہے یا ان پر پہڑ ہوا ہے یا ان پر کسی جن کا شیبان کا اثر ہے تو میں ان کو سیدھا کر دیتا ہوں سارے کے لوگ ملے اور اس کو لے کر کے چلے ایک سے دے آ کر کے سارے لوگ ٹھہر گئے آپ تم انتظار کرو اور دیکھو تھے محمد بیٹے ہوئے ہیں میں ابھی جی آج ان کا سارا علاج کر دوں گا آج ہی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے سارا جد سارا جادو ساری چیزیں آج ہم ختم کر دیں جو تم آپ دیکھ رہے ہیں وہ آ گیا پیسہ ملے یا سن ہم نے سنایا کر جادو ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے करना चाहते आज अपना मैं तुम्हारे सामने बैठे राष्ट्रो जितना वो अपना जनचर मरकर पहुंच सकता था पर कहा लेकिन नवी में इस पर कोई असर न हुआ जब उस समझ आगे न तो आप हमारा सुनने اپنی پوری اپنا پورا تک دکھا لیا تم نے پوری آتمائی سے دیر آتما لیا ہمیں, ہمیں ہمیں سدھارنے کے لیے ہمارے علاج کے لیے اور میں تیرا علاج کروں اور میں تجھے پوچھنے سناؤں وہ یہ سمجھتا تھا ہم سے بڑی تاثیر ہمارے کلام سے بڑی تاثیر کس کے اندر ہے بڑے سوچتا ہے آپ ہی ذرا آزمانے نرح کا پہننا شروع کیے جا کے بعد آپ پہنے اور وہ ڈھومنا شروع کیا سارے لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ گیا تھا علاج کرنے کے لیے اب تو وہ پڑے ہمارا آؤ بھی جوم جم کے سن رہا ہے پریشان ہوا کیا کہتا ہے سکت, سکت بس تخت بس کیجیے اب اس سے زیادہ نہ پڑے اللہ میں نبی علیہ السلام نے کہا جاؤں تو سارے لوگ انتظار کر رہے تھے سردار آج ہمارا آپ بھی گیا ہے آج محمد کو سیدھا کر کے لوٹے گا چہرہ بدلا ہوا کہنے لگے جہاز کا بیوٹ نہیں وہاں ارے تعلق ہو گیا تم کچھ اور چہرہ لے کے گئے تھے اور آ رہے تمہارا چہرہ تو بالکل بگڑا ہوا ہے ایک چہرے سے اور واپس آ دوسرے چہرے سے اس نے کہا سن لو اللہ حساب ہم نے ان کا کب کیا نہ ان پر جن ہے نہ ان پر آشو ہے نہ ان پر کسی نے کچھ کیا ہے بات کروں نے جو کا نام کہا اس سلام کی بڑی عجیب سے باقی ہے ہراوا دنیا کا سب سے بڑا پاکی سب سے اسلام کا دشمن کرے ان ہراوا ولاوا وولہ مسلم وہ لوگ ہیں محمد پرداد کسی نے نہیں کیا ہے ان پر صحت کسی نے نہیں کیا ہے ان پر کوئی آپ نہیں ہے وہ تو ایسا کلام کہتا ہے کہ نشچ چندوں ہے نمبر اے ان میں اس اس کم کو بڑا میٹھا ہے بڑا ٹیسٹ ہے سننے لگوں چھوڑنے کا دل نہیں جاتا اور جائے اس نام کو اتنے لمول ہراوا بڑی لچک ہے بڑی مٹھاس ہے بڑی سیرینی ہے اس کلام کے اندر نمبر دو کوئی نارے ہو رہا پڑا اور اس کے اندر ایک ایسا نور ایک ایسی چمک ایک ایسا, ایسا حصہ جمال. جمال ہے امید ہے دنیا کا انسان آئیں گا یہی کسان ہوگی گا نمبر تین وہ لا ہو مہرب ہیں اس کا ایک حق حر, کس درست حر بہترین قسم کے فلدار درخت سے شاخی مانے گئی اس قرآن کا ایک ایک حق ایسے ہی دنیا میں آپ موسم میں کوئی آتا ہے تو سر پوری دنیا میں آگ جاتا ہے نمبر تین کیا تم نے سمجھا اس کے قرآن کو بڑا عجیب کلام موجود اسپرح اور چورے اس بڑی مضبوط ہیں ساری دنیا ان کو ختم کرنا چاہے گی لیکن جب اتنی مضبوط ہے دنیا کو ختم ہو جائے گی لیکن وہ محمد کا کلام ختم نہیں ہو سکتا نمبر چار صحیح ہو مسئلہ سردان ہو تم ہمیں بھیجے تھے ہم کیا تم کا راشٹریئر کرو کا بات چلے ہند ہوئی یہ جہاں چند جملے اس پیپر دیے جائیں گے دنیا کے تمام کلاموں پر زاری پائے گا سے کوئی تلاب اس کو مغلوب نہیں کر سکتا یہ رج یہ قرآن ہے یہ شاخر کو مزہ مل رہا ہے لیکن مسلمان جب دانا سننے کا آدی ہو جائے گا دلونے میں پاس رہ جائے گا تو کافر کو تو مزہ آتا ہے مومن ان کی ہوتی ہے رنگان کے میں ترابی نہیں میں گے تناؤ اور جہاں ان کی فرصت مل جائے شروع چننے سے موقع نہیں ملتا میرے بھائی اللہ کے کتاب قرآن خان اس میں بڑی حالت ہے اللہ نے اس میں بڑا مزہ رکھا ہے بڑا اللہ نے اس میں پیسہ رکھا ہے اسی حدیث کے اندر آتا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث نبی ہے تراسم بیٹھے ہوئے ہیں سامنے ابو بکر بل پور باندھ ہوئے تھے بڑا سمجھنا ہے اتنے میں ایک سپتا کا گیارہ سولہ آج میں نے بدف کا خواب دیکھا صحیح بخاری اور مسلم کی حد نے خواب دیکھا اللہ صرف کا خواب دیکھا سی کو درد نہیں آج میں نے ایسا خواب نہیں دیکھا تھا میں بولو کیا سارا سکڑ کے جا رہا ہوں ہم نے دیکھا ایک بادل آیا سر کے اوپر بہت سفاد اور اچانک اس سے پانی نہیں برس ہے اس سے جو بارش ہو رہی ہے شہد کی اور گھی کی بارش ہو رہی ہے چاروں طرف سنستے رہا بارش ہو رہی ہے لیکن بارش نہیں رہی ہے وہ دو چیز ہوتی ہے گھی اور شہد ان کے علاوہ کوئی چیز نہیں برتنے نہ ہے نہ پانی ہے نہ شربت ہے کچھ نہیں ہم جیسا گھی اور صحت کی بارش ہو گئی ہے اور میں نے دیکھا لوگ دو گاؤں بیٹھے اس کو اٹھا رہی ہیں کچھ لوگ تو ایسی ہیں بالکل اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں اٹھانے کے لیے جمع کرنے کے لیے اور کچھ ہے دو چار اٹھایا اس کے بعد ہمارے پاس تو سفید کنارے ہو گئے بڑا خواب بیان کیا جیسے خواب بیان کیا صدیق اکبر نے کہا یا رسول یار سرگا یار سریا بڑا اچھا خواب ہے آپ سے پوچھ رہا ہے میرے باپ دونوں آپ پر قربان ہو اگر ایک آزاد چھوٹی کی تعبیر میں بتاؤں گا آپ نے اب اگر تم میرے خواب بڑا اچھا لگا اور تو خواب کتابیں بیان کرنا چاہتا ہے میں تجھے اجازت دیتا ہوں خواب کتاب بیان کر دے اللہ سے رسول اجازت جی کتنا پیارا خواب خواب کتابر بیان کتنی پیاری صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ اس بندے نے جو بادل دیکھا وہ بادل نہیں تھا بلکہ وہ اسلام ہے اور اسلام ہے جس طرح سے گرمی کے موسم میں بارش چھا گیا سورج کی سے پوری محلوں کے لیے مزدور بارش ہو ہر ایک کی مشکلات ہیں ہر ایک کے لیے پانی کی مل گئی یہی رساس اسلام کی ہے اسلام آیا اسلام پوری تعداد والوں کو رہنے کی بارش کر پاتا نمبر دو بادل سے جو بھی اور شہد کبک رہا تھا لاہ ر اللہ وہ اللہ کی کتاب قرآن علی عید اور نبی کی سنت ہے واہو. دو چیزیں طرف نہیں تھیں بادل سے ایک تو شہد ایسی طرح جو ہے سر رہی ہے یہ سو لوگ کبک رہی یہ اللہ کی کتاب اور آپ کی سنت ہے مطلب جس طرح سے شہر کی علامہ نے سوکھا رکھا ہے ایسے ہی قرآن بارے فرمایا قرآن بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے صفائی میں ماسوس کھو دوں سینے کی بیماریوں کی صفائی اس میں کی صفا ہے کچھ میں نے یا رسول اللہ کیونکہ جو لوگ اس کو چن رہے تھے ایک قرآن حدیث سیکھنے سکھانے والوں کی نشاد ہے کچھ لوگ کو اللہ کی کتاب و نبی کی سنت سیکھنے کے لیے ایسے بھل جاتے ہیں کہ ساری زندگی گزر جائے لیکن ان کو کبھی آسودگی نہیں ہوتی اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں بہت قرآن کی بات ہم جی گھڑی دیکھنے میں بڑا لمبا ہوتا جا رہا ہے معاملہ یہ جو لوگ اس کو اٹھا رہے ہیں تو دیکھنے کہیں اقرام حدیث سیکھنے والے پڑھنے والے عمل کرنے والے فراہم کرنے والے اور ان میں کوئی بہت زیادہ یا کوئی بہت کم لیکن یہ دشاعد ہے اللہ رسول نے سنا اور حدیث رنگی اللہ رسول اللہ اصب کو صدی کر کرتے تھے میں نے خواب کی تعداد صحیح بتائی آج نے فرمایا اصب کا تھا آپ کی تعدیر تو بڑی اچھی بتائی لیکن اکثر تو اچھا پیا صحیح لیکن کہیں کہیں تعبیر میں تشتے مسٹیک اور گلے پیڑ ہو گئی ہے اللہ یہاں نے اس طرح حدیث سے برقرار رکھا ہاں ہاتھ لیکن بڑی حسم میں برقرار رکھا کہ حدیث بن گئی اسی طرح اسی نے قرآن کی حلامت قرآن کا مدع قرآن کا ٹخ جو حاصل ہوتا ہے وہ اے اے اے اس کی بڑی تاکی رائی ہے حضرت حسن بن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تین چیزوں میں اللہ نے بڑا قسط رکھا ہے اور ان تین چیزوں میں اگر تمہیں تین ہلاوت مل گئی تو یاد رکھو وہ حلاوت تمہارے ایمان میں تمہارے دن میں زندگی کے ہر میں تمہارے مزہ سے پیدا کر دے گی نمبر ایک کہتے ہیں نماز نماز میں اللہ نے بڑی حلاوت بڑا مزہ رکھا ہے اور جن لوگوں کو نماز پڑھنے میں مزہ آ جاتا ہے ان سے بڑا خوش کہ کتنا مزہ آتا اللہ اکبر صحابی کی جان جا رہی ہے سولی کا پنڈا لگتا ہوا ہے اور معلوم ہے کہ آس دی جائے گی تفہارا نے کہا کیا چاہتے ہو تو یہ کچھ نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ دو رفتار نماز پڑھنے کا مجھے موقع دے دیا جائے دو رفع نماز پڑھی شناخت چھوڑ دیا سورج کے پختر بھیجے نے کہا کیسے کو تھا آج اب تک اللہ کی دشمن زندگی میں جتنی نمازیں پڑھی تھی اتنا مزہ کسی نماز میں نہیں آیا تھا جو آج تازہ بتا دو خالی نماز پڑھے تم سوچ کر رکھتے ہو ہم اپنے رب سے جا ملے کہ جدید تو بے سے دادا مزہ آج تک ہمیں کبھی کسی چیز میں نہیں پایا تھا انسان کو نماز میں مزہ نمبر تیس تلاوت قرآن میں مزہ قرآن سننے میں نظام اور نمبر چار نمبر دو قرآن قرآن نمبر تین ذکر اباہی ہے اب عبداللہ بھی مسود کہتے ہیں اگر ان میں سے کسی کو اے اے چاہیے مزاح ملے تو اس کے لیے تین چیزوں کا پرانا ضروری ہے تاکہ اسے ایمان کا مزہ بڑھے یہ دوستوں ایک تو تلاوت قرآن ہے نماز ہے اور نمبر تین جو ہے ذکر نہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کا دین کا مزہ فرمائے الحمد للہ وبل الفاء الما حرت اکلبی عباس اللہ تعالیٰ کہ جس انسان کو اللہ رب جس انسان کو یہ چاہیے اگر کوئی انسان چاہتا ہے من ان سب نہیں انجالامہ چننے سے کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں اور اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے اسے چاہے کہ قرآن پر اپنے آپ کو پیش کرے اگر قرآن قبضل میں قرآن کی تلاوت اس کو مزہ رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کیا کرتا ہے یہ بھائی اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ہے قرآن میں تلاوت حراوت قرآن قرآن کی تلاوت کرنے سے مزہ کب آئے گا اور چوبیس گھنٹے میں جتنا بھی قرآن پڑیں گے تلاوت کریں گے بہت فکر کے ساتھ تدابر کے ساتھ برابر آپ کو مزہ ملے گا لیکن خصوصا رات کے وقت اللہ العالمین نے فرمایا یہ اسد وقت اور لاکھ وم کیلا رات کے آخری وقت کر کے انسان جو تحج کی نماز پڑھتا ہے تحج میں جو قرآن پڑتا ہے تو قرآن نے ساتھ فرمایا رات کے جو قرآن کہا جائے گا سب سے زیادہ انسان کے اصلاح اور ہو سکتا ہے بلاوت قرآن کرے تحجیت کی نماز کا وقت نہیں اور آخری وقت نہیں اسی لیے نبی نے شاسما بڑی رقبت دلائی تم میں سے جو انسان من کا اشے آیا جس نے رات پہنچ کر کے ایک چار رکار نماز پڑھی اے بھی قرآن سے پڑوں گا تو اس کا دا قل میں نہیں لکھا جائے گا اگر کسی نے سو آ کے کا شمار ہر سارے تین ہو جائے گا اور اگر کسی نے ایک ہزار آئے پہلی تو وہ تن ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے دعا کرو تو ہم سب لوگوں کو قرآن کرنے کی کوشش میں صرف اور جو قلاوت قرآن پر قسط ہے ایک مزہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو میں نے سیخ فرمائے اس طرح کے کام دیتے ہوئے اب فرمایا عبداللہ بن میں سنوں قرآن کہو میں سنوں گا کہیں تو اللہ انل پہرا ان سے یا رسوم اللہ قرآن آپ پر ماضی کیا گیا این قرآن پہن آپ کی آپ کو فرمایا آگ ہم کی یہی رکن ہے کہ کوئی کہو اور میں سنو عبد اللہ تم کہو اور میں سن رہا ہوں نبی علیہ السلام سننے لگے اب اللہ بن رباس صلی اللہ ہوتا اب اللہ بن مسور سور شروع کی اور بہت ساری آیات پہنے سات سک تک سک نبی رہے سراستان راستہ پتل گزار ہوئے تھے رات کا وقت خان یہ قرآن کا شخص یہ قرآن کا مدا یہ قرآن کی حرارت رات کا وقت ہے راستہ پتل ابو موسا شریف ربی اللہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے مریض پراسکا نے سفر روک دیا وہی کرے کردے سنتے رہے بہت ابو موسا شریف تلاوت کر رہے تھے اور آپ سنتے جا رہے ہیں آپ ہر رسی نواز ابو موسا شریف حاضر رہے تھے اور میں دلی میں خراب مار ایسے ترا سنگار تھا بڑے خوب خراب تھی اللہ تعالیٰ نے حد تر اس طرح اسلام کا خوش اور الحمانی اور باؤ درے اس خراب جس انداز سے کی بلاوٹ کر رہے تھے ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ وہ انداز میرے انتی ابا کو اللہ بھی کرا اس لیے میرے بھائیوں سرنا بھی تلاوت کرنا بھی سوریا بھی پکنا بھی بور وکو کرنا چاہیے اور قرآبت قرآن کا اہتمام ہونا چاہیے نبی علیہ سلاد و سلام لیں قرآن پاک کی بڑی قبیلت بیان کیا اور اللہ رب العالمین العالعالمی نے قرآن اور پاس سے متعلق فرمایا قرآن اور رحمت العلموں کے قرآن پاک صفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے قرآن رحمت ہی رحمت ہے لیکن اب سو شرف سے آج قرآن آتا قرآنی مسائل کو اور امت لوگوں نے سہنت سمجھنا شروع کر دیا اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب کی سراوٹ کر کے کتنے فرمائے لیکن میرے بھائی یاد رکھنا تلاوت کا بھی نہیں ہے تلاوت کے ساتھ, ساتھ اس پر عمل کرنا ایمان کا ایک جگہ ہے فرماتے ہیں ہم نے جن کو کتاب دیا اور کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں ادا کرنے کا مطلب ہے سلاوت بھی کرتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل بھی کیا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے والا بنائے قرآن اور اسلام کو قیامت سے ہی ہم سب کے لیے آشرباد کرنے والا بنائے اللہ ہمیں جو بیمار ہو سفر کو لیا تھا سما جو پروسا ان کی پریشانیوں کو دور کر کے جو مصروف ہے ان کے سر کو ادا کرا اللہ ای جہاں بھی قدرت حق و باقی کی لڑائی ہو رہی ہے بال باتا فرما اللہ عالمی جس میں رہتے ہیں وہاں کے رئی سدھانا شیخ خلیفہ اور ان کے آرام انسار کی مدد فرما صحت راستے فرما ہر بھلا ہر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اتحادی فوجی بڑے ہیں گاؤں سے مٹانے کے لیے مزدور سے مدد کے لیے اور تعلیم کو کے لیے اللہ رسول آدمی کی مدد کرنا جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے سلطان اللہ ہر بنا ہر آسک ہر مصیبت سے اٹھارے اللہ راندین ہر معاملے ملک کی مدد فرما ہر قرآن دین ہر آنے والے مشکلات کو مجبور کر لے ان حضرات اللہ تعالیٰ وہ سامے جس میں آپ کی ریزا امت کی گھنا کون کی ہے اور ہر ایسے انتہا کو روک لے الحران دین جس میں آپ کی ناراضگی ہے امت کا نقصان ہے اور پسارا ہے اللہ میں جہاں مسلمان ملتے ہیں کا دو مسلمان اتنی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 اکبر